فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاپ پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد المعجم الاوسط لتبرانی جلد دو صفا پچاسی حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتالیس میں لکھا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو میراج والے دولا ہیبیب کی مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے وہ دعا آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و وبلغنا رمضان اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا رجب کے مہینے میں یہ دعا کرنا سنت ہے کفن کی واپسی رسالے کے بیک ٹائٹل پیج پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈبلو اسلامی سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس رسالے کو بھی پڑھیں اس کے اندر رجب نفل روزے اور رجب میں مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت ستائیسویں شب کے روزے کی فضیلت اور بہت پیاری پیاری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں ماہ میراج الحمد جاری و ساری ہے اور امیر سنت جھوم جھوم کر میراج والے دولا کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں سنیے مان تازہ کیجیے ہے را سب ہو رو ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں غلمان کس کو کہتے سمجھ لیجیے گلم جو ہیں یہ غلام کی جمع غلمان جنتی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو معمور کرے گا یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے بہت ہی حسین بچے ہوں گے تو حور و غلمان اور ملک جو ہیں سفے باندھے سبحان اللہ شب افرا کے دُلہ کا انتظار کر رہے ہیں سجاتے ہیں سف آرا سب ہورو ملک اور ضلماں فلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے شیر آسم پر وہ خدا آزم پر بہمان خدا کے آتے ہیں سب آرہ سب غور و قربان میں شان بان میں شاندھ سوئے ہیں چین سے بستر پر جیب ری لے امی آ کر میرا جام جنا ہیں جیبری آذ ہو کرے میں کا دوں میں راے کا مجہہ सुناہ ہیں سفر آسب ہوو م لکے اور می راجے کی شبے۔ تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے میرا کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے زارے جاتے ہیں سب آر سب ہو ملک اور سجاتے ہیں ایک دھوم ہے ارش پر مہمان خدا کے آتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد براج کی شب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی اور اس کے بعد جنت میں ہی تشریف فرما رہ کر آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا جہنم سے پردہ ہٹایا گیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر عذاب کے مناظر دیکھے غیبت کرنے والوں کو ان کا گوشت کاٹ کر خون سمید ان کے منہ میں دھکیلا جا رہا تھا غیبت کرنے والے مردار کھا رہے تھے منہ پر ایب لگانے والے پیٹ پیچھے برائی کرنے والے یہ اپنے سینے سے لٹکا دیے گئے تھے قیمت کرنے والوں کے ناخن جو ہیں یہ تانبے کے کر دیے گئے تھے اور تیز دھار جس سے وہ چہرے نوچ رہے تھے سینے نوچ رہے تھے توبہ استقف فراللہ استقفر اللہ تو آج وہ غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے استقفراللہ اللہ کی ناراضی کی صورت میں یہ آزاد مسلط ہو گیا تو کیا کریں گے جو سود خور ہیں انہیں میراج کی شب میرے اکالی سلات اسلام نے اس حال میں دیکھا کہ وہ نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہے ہیں ان کے پیٹوں کو دیکھو کہ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہیں اور سانپ اور بچھو اس میں بھرے ہوئے حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے یہ سودخوروں کا عذاب تھا خون کی نہر میں تھے سودخور ان کے منہ پر پتھر مارا جا رہا تھا اللہ کی پناہ بے نمازیوں کے سر جن کے سر نماز سے بو رہتے ہیں پتھر سے کچلے جا رہے تھے المان المان المان اور جو بے عمل وائزین ہیں بے عمل مبلغین ہیں بے عمل خطابہ ہیں ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے توبہ استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ اور وہ بدنصیب جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں انہیں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکا دیے گئے تھے اللہ کی پناہ زناکاروں کا عذاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورتیں جو بدکاری کرتی اولاد کو قتل کرتی تھیں انہیں پاؤں سے لٹکا دیا گیا تھا سینے سے لٹکا دیا گیا تھا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اور آگ کے عذاب میں مبتلا اللہ کی پنا بدکار مرد اور عورتوں کی شرم گاؤں سے پی بہ رہی تھی اور بچھو انہیں ڈنک مار رہے تھے اللہ کی پنا اور ایسی بدبو اٹھتی تھی کہ اس بدبو سے جہنمی بھی چیخ اٹھتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے شب معراج کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ ان کی ہوٹ جو ہیں لکھس جو ہیں وہ اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے اور ایسے افراد ان پر سزان مقرر کیے گئے تھے جو ان کے ہوٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے اور یہ آگ کے پتھر ان کے نیچے سے نکل رہے تھے جب معراج کے دولہ حبیب کمریا سید الانبیاء مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں پھر پارا چار سورہ نساء کی آیت نمبر دس تلاوت کی الذین یأکلون اموال الیتاما ظلم انما یأکلون فی بطونہم نارا جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اللہ کی پناہ یتیموں کے ساتھ تو رحم کرنا چاہیے یتیموں پر تو شفقت کرنی چاہیے یتیم کے سر پر اگر کوئی ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کو نیکیاں ادا کی جائیں گی یتیموں کے ساتھ تو احسان کرنا چاہیے بھلائی کرنی چاہیے یا اس کا مال کھا لینا چاہیے اب تو وراثت تقسیم ہو جاتی ہے نہ بہنوں کو نہ بچیوں کو وراثت کا مال دیتے ہیں اور یتیم بچے وہ بھی محروم, محروم کر دیے جاتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ شب اسرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ محبوس فرمایا جس نے کسی یتیم پر رحم کیا اس کے ساتھ نرم گفتگو کی اس کی یتیمی اور کمزوری پر ترس کھایا اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کیا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا جو یتیم پر رحم کرے یتیم کے ساتھ نرم گفتگو کرے اس کی یتیمی پر کمزوری پر ترس کھائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا یتیم کون ہوتا ہے جانوروں میں وہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے اور انسانوں میں وہ یتیم ہے کہ بلوغت سے قبل اس کے باپ کا انتقال ہو جائے جب بالغ ہو جاتا پھر وہ یتیم رہتا نہیں وہ جہالت کی بنا پر یتیم بچی کی شادی ہے یوں کہتے ہیں تو جب بچہ بچی بالی ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتے اترغیب و ترغیب حدیث نمبر پندرہ شب مہراج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے آگے پیچھے چیٹڑے تھے وہ چوپاوں کی طرح جانوروں کی طرح چر رہے تھے کیا چر رہے تھے ایسی گھاس جو کانٹے والی تھی تھوڑ ایک خاردار اور زہریلا پودا چر رہے تھے جہنم کے گرم کیے ہوئے پتھر نگل رہے تھے یہ ان کی سزا تھی آپ کے دریافت کرنے پر جبریلے امی علی سلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاط نہیں دیتے تھے اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اب جو زکات فرض ہونے کے باوجود زکات نے دیتے تو یاد رکھیں ایسا کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1403 رسول کریم رف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خدا نے مال عطا فرمایا اس کو اس کی زکات اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اشدہ کی صورت میں بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے ڈاٹس ہوں گے وہ اشدہ یعنی بہت بڑا سانپ زکات نہ دینے والے کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا وہ اپنے جبڑوں سے تاریخ کے زکات کو زکات نہ دینے والے کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ اللہ کی پناہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں بر زخ میں دو زخ میں رب کی ناراضی کی صورت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی شب مہراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دیکھی اس لکڑی کے قریب جو بھی کپڑا یا کوئی بھی چیز گزرتی وہ اسے پھاڑ دیتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی یہ کیا ہے عرض کیا آپ کی امت کے ایسے لوگوں کی مثال ہے جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جبریل امی علی سلام نے اس آیت کی تلاوت کی پاراساس صورت الاعراف آیت نمبر چھیاسی من من بھی ہو ج اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو تو راستے پر اگر بیٹھنا ہے تو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے تکلیف دے چیز جو لوگوں کے لیے اس کو دور کرنا چاہیے کو سلام کر اس کا جواب دینا چاہیے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے یہ میں نے صحیح بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ویسے راستے میں بیٹھ کر پھر نظروں کی حفاظت ہو جائے یہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آکاد و علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے شب مراج اہل دوزک کو جہنمیوں کو دیکھا فرمایا مجھے جہنم میں فقیر اور محتاج زیادہ نظر آئے صابن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مال و دولت کے محتاج فرمایا نہیں بلکہ علم کے محتاج یہ منہاج العابدین سے عرض کر رہا ہوں میں تو غور کیجئے کہ ہم بھی علم کے محتاج تو نہیں ہیں نماز پڑھنے آتی ہے اپنے حال پر غور تو کریں نماز کے فرائض واجبات سنن مستحبات مفصیدات کا پتہ ہے نماز میں کیا افعال مکرو تحریمی ہے مکرو تنظیمی ہے معلوم ہے قرآن پاک درست لب و لہجے سے پڑھنا آتا ہے شادی ہو گئی کیا نکاح کے آکام سیکھیں طلاق کے بارے میں سیکھا ہے کاروبار کرتے ہیں کیا کاروبار کے بارے میں سیکھا ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں سیکھا پڑوسیوں کے بارے میں سیکھا مالدار ہو گئے کیا تجارت کرنی آتی ہے زکات کے بارے میں سیکھا حج فرض ہو گیا اس کے بارے میں سیکھا کچھ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں بھی علم کے محتاج ہوں مال تو بہت ہے علم نہیں ہے باتیں بہت کرنی آتی ہیں مگر علم نہیں ہے اور بڑی انگلش آتی ہے بڑے دنیاوی طور پر ڈگریاں ڈگرے جمع کر لی ہیں مگر قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتے اتنی اتنی عمریں ہو گئی ہیں نماز نہیں پڑھنی آتی اللہ کی پنا اللہ کی پناہ تو ڈرنا چاہیے کہیں ہم بھی علم اور علم کی محتاجی کی بنا پر کہیں اللہ کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں نہ جھونکتی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عامل بنائے عمل کرنے والا بنائے اور رجب کی بہاریں نصیب فرمائے رجب کا احترام نصیب فرمائے یاد رکھیے رجب کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہیں رجب, رجب میں جو سات روزے رکھتا ہے جہنم کے ساتوں دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں رجب المرجم میں جو آٹھ روزے رکھتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو رجب المرجم میں دس روزے رکھتا ہے وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو رجب کے مہینے میں 15 روزے رکھتا ہے اس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں اور ستائیسویں رجب کا روزہ ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ہے اور ستائیسویں شب میں جو عبادت کرے رات عبادت کرے دن میں, روزہ دن میں روزہ رکھے سبحان اللہ اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے سو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا سو سال کی شب بیداری کا ثواب ملے گا یہ فرمانے مصطفیٰ اس رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق قطع فرمائے آمین بجا ہند نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم